یا نور فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فردوسل اخبار حدیث نمبر 2486 فرض حج کرو بے شک اس کا اجر یعنی ثواب بیس غضوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی و وبارک وسلم مدی چل کے ناظرین رجب کا مہینہ معراج مصطفیٰ کا مہینہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو معراج مصطفیٰ بنظر نظر رضا سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں اعلی حضرت بہت بڑے عالم مفتی مجدد سچے عاشق رسور بہت بڑے ولی اللہ ہیں آپ کا کلام بہت ہے تو قصیدہ میراجیا تو معراج کے متعلق آپ نے قلم توڑ دیا اس کے علاوہ بھی آپ کے مختلف کلام میں کے بخش میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے وہ انشاءاللہ شاء پڑھے اور سنے جائیں گے اور آج تو قصیدہ نور میں سے کچھ اشعار جو کہ معراج مصطفیٰ کے متعلق ہیں وہ عرض کیے جائیں گے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المنی خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے وہ حصول ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ادب کے ساتھ بیٹھنے کی توجہ کے ساتھ سننے کی نیکی کی دعوت پر عمل کرنے کی اور اسالے ثواب کر لیجئے اللہ کے محبوب علیہ صلاحت اسلام کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے رسولوں صحابہ اولیاء ساری امت کے لیے ثواب کی نیت کی جا سکتی سید اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت قصیدہ نور میں لکھتے ہیں کیا بنا خدا اس را کا دولا نور کا کیا بنانا میں خودا اس کا دولا نور کا سر پہ شیرا نور کا سر پہ سیرا بر میں شہانہ نور کا کیا بنا نام خدا اسرا کا دھولا نور کا سبحان اللہ نام خدا واہ وا مہراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کیا دلہا بنائے گئے سر پر نور کا صحرا اور جسم پر بھی شہانا یعنی شاہی لباس سرحان اللہ سیر اعلی حضرت کی ایک روبائی ہے سنی اور عشق رسول میں چھومی اسرا میں جنا جلوائے رخ سے تاباں خدمت میں دواں آئینا رویان جنا اس میں یعنی شبے میں راج جنت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخے پاک کی روشنی سے جنت چمک اٹھی اور جنت کے شور و آپ کی خدمت کے لیے دوڑ پڑے اے شوق نظر ٹھہرے تو کیوں کا ٹھہرے آئینے میں آفتاب اور وہ بھی جمبا میرا اکالی سلاح تو سلام کے چہرہ پاک پر شب مہراج کیا نظر ٹھہرتی کہ اس وقت نظر کیسے ٹھہرے کہ جب شیشے میں سورج ہو اور وہ بھی حرکت کر رہا ہو سبحان اللہ کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولا نور کا سر پہ سیرا نور کا سر پہ سیرا نور کا بر میں نور کا کیا بنا نام خدا اسرا کا دھولا نور کا بز وحدت میں مزہ ہوگا دوبال نور کا بز میں میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا مل شم تور سے مل شم سے جاتا ہے کا نور کا کیا بنا نام خدا اسرا کا نور کا جب نور خدا نور مصطفیٰ سے ملا و و صلی اللہ تعالی علیہ, و علیہ وسلم اس, وقت اس ملاقات کا عالم کیا ہوگا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے اجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت وصل یعنی ملاقات فرقت جدائی عجب گھڑی تھی کہ وصل یعنی ملاقات اور فرقت یعنی جدائی یہ جب سے پیدا کیے گئے ملاقات اور جدائی یہ اب آپس میں ملے تھے عجب گھڑی تھی مفتی احمد خان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم بار بار ترقی فرماتے ادھر سے بار بار یہی ارشاد ہوتا یہاں تک کہ منظر یہ تھا کہ چہار طرف رحمت خدا نور خدا بیچ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بزم وحدت میں مزا ہو گاد نور کا بزم وحدت میں مزا ہو گاد نور کا مل شمع اے تور سے مل شمع بت کا, کا کیا بنا نام خدا اسرا کا نور کا اکثر سمنے چاند سورج کو لگائے چار چاند سب سے سمنے چاند سورج کو لگائے چار چاند پڑ گیا سی موزرے پڑ گیا سی موز گر کا نور کا کیا بنا نام خداسرا کا دھولا نور کا شب معراج اکالی سلا تو سلام کے چہرہ پاک اور جس میں منور کی روشنی اور زیا ان کا تو کیا کہنا شب معراج میرے اکالی سلا تو سلام کی سواری براق جس کی رفتار اللہ اکبر جہاں نظر پڑتی قدم رکھتا تھا اور مفتی احمد یارخان نئی نے لکھا کہ آسمانوں پر تو وہ ایک قدم میں پہنچ گیا تھا شب مہراج براق کے کھر کی چمک دمک نے براک نہیں براق کے سم اس کے کھر کے چمک دمک نے چاند اور سورج کی رونق کا دبالا کر دیا اور آسمان کے سونے آسمان کا سونا گولڈ آسمان کا سونا کیا سورج اور آسمان کی چاندی یعنی چاند تو شب مہاراج میرا کالی سلا تو سلام کی سواری نورانی سواری اس سواری کے سم اور کھر کی چمک دمک ایسی تھی کہ چاند اور سورج کی رونت کو دبالا کر دے اور آسمان کے سونے اور چاندی یعنی سورج اور چاند پر نور کی مہر لگ گئی سکہ بیٹھ گیا سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین مہراج علی اکالی و سلام کا عظیم معجزہ ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کی جو معاج ہے یاد رکھیے اس کا انکار تو کفر ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے اصرا کیا ہے رات میں سیر کرنا مفتی احمد یار خان عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج 8 صفحہ 136 پر لکھتے ہیں سارے معجزات لوگوں کو دکھائے اللہ تعالیٰ نے سارے معجزات لوگوں کو دکھائے مگر معراج لوگوں سے چھپائی گئی بعد میں سنائی گئی کیونکہ معراج میں رب عجل سے وصال تھا یعنی ملاقات تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بھی ظاہر تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی نورانی تھا کسی آنکھ میں طاقت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی گھر کا لباس اور ہوتا ہے دفتر کا لباس دوسرا دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفتر ہے یا لباس سے بشریت میں آئے اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وہاں لباس نور ہے سبحان اللہ تو شب مہاراج میرے آقا علیہ تو سلام کے جلبوں کی کیا بات تھی آپ تو آپ آپ کی نورانی سواری کے سم پاک اس براق کے کھر کی روشنی بھی چاند اور سورج کو دبا کرتے سبحان اللہ عالم میں بادے بہاری چلی کیا شان ہے ہمارے آقا کی باغ میں بادے بہاری چلی سروری کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری, باری چلی اب رحمت اٹھا اپنے رحمت اٹھا آج کی رات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مر ہر ہبا رحمت رشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے کہ شاہ زیر پا کہہ کا شاہ زیر پا آج کی رات ہے مر ہر ہبا مرحبا, مرحبا جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے ذرا تصور تو کیجیے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سوار بھی نور سواری بھی نور دلہ بھی نور باراتی بھی نور دائیں بینور بائیں بینور اوپر بھی نور دائیں نیچے آگے پیچھے نور نور نور جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے کی رات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مر ہبا مر ہبا مر کو تعالیٰ میں راج مصطفیٰ کے صدقے ہماری بے حساب بخش فرمائیں اور ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے کاش ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرے اور دنیا سے جائیں تو ان کے عشق و محبت میں جائیں اور کاش کلیمہ طیبہ پڑے لا الہ الا اللہ اور جب کہیں محمد الرسول اللہ تو ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے اور پھر تو انشاءاللہ اللہ نظام میں قبر میں حشر میں انشاءاللہ خیر, خیر خیر خیر خیر خیر شہدوں جہاں کا چرچا میری مستقل با میری زندگی کا مقصد ہے حضور کا میری زندگی کا مقصد ہے حضور کا منانا سلو الشبیب صلی اللہ تعالی علام محمد